کتابُن اذنناه اليك لتخرجنا سمنا اول ما ات الى نودي بإذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد علف لامرہ یہ ایک پر نور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کی حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کی رستے کی طرف اللہِ اللَّذِي لَهُ مَا فی السماوات و السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ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 اور وہ غالب اور حکمت والا ہے وَلَقَدْ قد مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ آیا ان مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى نو غلومات نور انخرج قوم کمی نو غلومات إِلَ نوری ودیا ملا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 وَيُذَبِّ حونَ أَبْنَا أَكم وَيَستَح يونَ نِسَأَكُم وَفِيذَِكُم بَلَ أُم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 قبلو مود وادی جا سل بل بین فردو ای دہم فردو ای دہم فی افاق وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا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 فَاطْرَدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا عَن مَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّقُوا إِنْ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 لَكُم وَلَكِن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ الله بِإِذْنِ الله وَعَلَى اللَّهِ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 اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رشتے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہل توقل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحا إليهم ربهم الظالمين اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے ذلك لمن مقامی اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے كل جبار عنید اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش جدی نامراد رہ گیا جہنس پامیت اس کے پیچھے دو زخ اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا یہ تجربہ لائق مؤ تم کل مکانی میت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 اِنَّ اللَّهَ خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ يَشَئْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں وَبَرَزُولِ الَّهِ جَمع فَقَا أُغْضُو فَاءُلَِّذ نَسْتَكْبَو إَِا كُنَّ إَِّ كُنَّ لَكُمْ تَبَعَ فَهَل الأأَطُم مُغْنُونَ عََّ فَغَل الْ نُعْنَى عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَذِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے روسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیر ہوتے کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے وقال نَظَّ الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَق وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَنَاتَ اللُّومُ وَاللَّومُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا آتُم بِمُسْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 لی درد دینے والا عذاب ہے وَأُدْخلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تم فِيهَا سلام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 كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی پک بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ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 قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے دستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزق کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ویور پومی جکنا گھوم يَأْتِيَ يَوْمٌ کبلی بَيْعٌ فِيهِ وَلَا بیلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تا جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے در درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اللہ اللہ اللہ خلق السماوات والارض وانزل من السمائی ماں فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الا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 أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة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 لل کی ان اسماعیل و اسحاق الدعاء خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشی بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے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 پرور پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو وَلَا تحسبن مَا يَعْمَلُ الغَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جب کہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی مغطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد علیہم قرفہم و افعدتہم ہوا اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گے اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے وَأَنذِرِن سَيَوْمَ يَأْتِي هِيَ الْمُعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دعوتك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 اِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرائی جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی وہ اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت پکڑیں صدق اللہ العظیم